یا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جن ہوئے نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنی کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے